علیکم الفاتحہ اللہ تعالی فیشان شان بھی ان اللہ ملا نبی یا آمنس علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ صلی سکید ناؤ شفیق ناؤ ربیب ناؤ مولانا محمد انجود بلکرم بارک وسلم سلاۃ السلام سلام کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے حضرت کی خدمت میں ایک پھولوں کا ہار شدید صاحب پیش فرما رہے نعرے تکبیر بھی نارے یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد ہاتھ لگا روکو تو نہ کریے ہاں بادشاہ بھائی ہو بادشاہ بھائی مائک صحیح کرو نا تیرا وہ زیادہ کل تنا آج بھی ٹناتن دم کرو الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین الحمد والسلام رب سید المرسلین Thank you. القرآن العزيم والفرقان الحميد والعاقبة للمتقين صدق الله البصير القدير والصدق رسوله الرشيد النذير الحمد للہ لائق صد احترام علمائے اہل سنر قابل قدر سامعین حضرات حضور سرکار پیر پیرا میرے میرا بڑے پیر دستگیر غوث سے اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن کا یہ آج آخری جلسہ ہے چار روزہ نورانی پروگرام کا آج یہ آخری نورانی جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں رب العزت اس جلسہ کے منعقد کرنے والے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کو دارائن کی شہادتوں سے سرفراز فرمائے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جماعت اہل سنت کے جملہ علماء کرام امدت العلماء حضرت علامہ عبد الرحیم خان صاحب تبلا قادری ناظم اعلی جامعت الرفان الفضیلت حضرت علامہ ولی اللہ صاحب قبلہ شریفی شتیب اہل سنت حضرت علامہ محمد فاروق صاحب تبلا حضرت علامہ جعفر القادری صاحب حضرت علامہ حافظ شہاب الدین صاحب یہ جملہ علما حدفاس قرا اس اسٹیش کے زینت بنے ہوئے ہیں رب تعالی ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے حضرات میں نے کل عرض کیا تھا اسی تقریر کا آج اختتامی حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن حسب معمول آئیے ناتے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو حضرت عظیم البرکت آیتم آیات اللہ موجزت موجات رسول اللہ امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان کی مقدس ناک آج ہم چار روز سے آپ کے سامنے اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں اعلی حضرت کس کو کہتے ہیں یہ اعلی حضرت کس شخصیت کا نام ہے آج مخالف طبقہ کی طرف سے یہ جملہ زیادہ سنا جاتا ہے اور کچھ اپنے لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ آلہ حضرت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کر لو یار آخری وقت ہے کیا ٹیپ ٹیپ کر کر کے مارا ان لوگوں نے میری حالت خراب کر دی ہے ارے کچھ تقریریں تو چھوڑ دو بہت عنوان کی تقریریں ہو گئی ہیں یار پڑھی اللہ صلی سید مولانا محمد الجود والم والا علی و بارک وسلم سلاۃ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلسہ والے کتنی محنت سے جلسہ کرتے ہیں انتظام کتنی محنت سے بچارے کرتے ہیں وہ آپ لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہے اور ان کا حال آج یہ لاؤڈ سپیکر کا ہے کل تھوڑی سی طبیعت کے مطابق لاؤڈ سپیکر ٹھیک ٹھاک رہا ہاں آج جو آواز صحیح نہیں ہے اور اس سے زیادہ تو اس میں آواز ہے ڈپلیکیٹ میں باشا بھائی اس سے زیادہ تو اس میں آواز ہے یار میں آلہ حضرت کس کو کہتے ہیں آپ اس سوال کو سنتے رہتے ہوں گے اصل میں ہمارے وہاں اترولہ میں ایک درزی تھا شیروانی سلنے والا تو ایک مولانا صاحب کی شیروانی سلا تو آستین کا ایک حصہ چھوٹا ہو گیا تو جب وہ گئے مولانا صاحب ناپنے لگے شیروانی تو کہا آستین کا ایک حصہ چھوٹا ہے تو کہا مولانا صاحب آپ کا ہاتھ ہی چھوٹا ہے ایسے اس کے لاؤڈ سپیکر کا حاج ہے خرابی وہاں سے ہے تو یہاں اٹھ رہا ہے آدمی آواز بہت کم ہے اللہ تو بادشاہ بھائی یہ اس کی آواز اچھی ہے یہ لگا دوڑو لاؤڈ اسپیکر کی مولانا محمد الکرم والا علی بارک وسلم سلاؤں السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس کی آواز بہت تیز ہے نا یہ لگا دو نا بھائی دیکھو نا نہیں یہی لگاؤ بہت ضرور شریف پڑھو اللہ سید مولانا محمد ان الجود والکرم الکرم والا علی باریک و سلیم سلاتوں سلام علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آلہ حضرت کس کو کہتے ہیں کس کا نام آلہ حضرت ہے یہ آواز اپنے بھی لگاتے ہیں دوسرے بھی بولتے ہیں تو آج آپ سنو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تیرہ برس دس مہینہ پڑھ کر کے وہ اپنے والد گرامی سے بہت ہی عظیم عالم دین بنے آج ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آلہ حضرت اور ان کے دور کے جن مولویوں سے ان کے کفریات کی بنیاد پر اعلی حضرت کا اختلاف ہوا وہ ایک مدرسہ میں پڑھے تھے معذ اللہ یہ سفید جھوٹ ہے اعلی حضرت عظیم البرکت صرف اور صرف اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کرتے رہے اور اعلی حضرت جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہندوستان کا حال یہ تھا مذہبی اور سماجی طور پر ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے سو سے زیادہ فتنے یہاں جنم لے چکے تھے ایسے ایسے فتنوں کا جنم ہو گیا تھا کہ اگر ان فتنوں میں سے کسی بھی فتنے کا شکار کوئی مسلمان ہو جاتا تو ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا مثلا ایک فتنہ بڑا بھیانک یہ پیدا ہوا تھا کہ معذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں دلیل یہ دی جاتی تھی کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے اور جب اللہ جھوٹ نہیں بول سکے گا تو بندہ کی طاقت بڑھ جائے گی اللہ کی طاقت گھٹ جائے گی دوسرا فتنا یہ تھا اللہ کی شان کے آگے چھوٹی مخلوق ہوں یا بڑی اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں ایک فتنا یہ بھی بہت بیاانک پیدا ہوا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں یہ بھی بہت بڑا بھیانک فتنا پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ کہہ کر کے دور سے پکارنا یہ شرک ہے اس سے مسلمان مشرک ہو جاتا ہے ایک فتنہ یہ بھی بڑا بھیانک پیدا ہوا کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی زیادتی کے لیے تو قرآن سے ثبوت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی زیادتی کے لیے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ماض اللہ ایک بھیاکتنا یہ بھی پیدا ہوا کہ رسول اللہ کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے وہ غیب کی بات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے اور جانتے ہیں تو کل جانتے ہیں کہ باس جانتے ہیں تو انکار کیا کہ کی نہ رسول اللہ کو کل علم غائب ہے نہ باز ہے اور اگر بعض غیب کا علم مان لیا جائے تو اس میں رسول اللہ ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم تو جانور پاگل بلکہ تمام چوپاوں کو بھی حاصل ہے معذ اللہ انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی بھیاانک پیدا بھی بھی بھی ہوا کہ امتی پسا اوقات عمل میں نبی سے پڑھ سکتا ہے انہیں فتنوں میں سے ایک بھیاک فتنہ یہ بھی ہوا کہ اولیاء کہ اور انبیاء کے کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہا جانے لگا اولیاء کہ کرام کی کرامتوں کو انبیاء کرام کے کے معجوزات کو شوبہ بازی اور جادو کہا جانے لگا انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی پیدا ہوا دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا ایک طرف گیتا کو رکھا گیا اور دونوں کتابوں پر ہارو پھول ڈالے گئے اور یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ معذ اللہ گیتا کتاب بھی حق ہے انہی فتنوں میں سے یہ بھی بھیاانک فتنا پیدا ہوا کہ ملک کے گاندھی جیسے لیڈر کو دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر لے جا کر کے تقریر کروائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے انہیں فتنوں میں سے ایک بیاانک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا کہ اللہ کے آگے کسی کا کچھ کس نہیں چلتا ہے اگر کسی نے یہ عقیدہ اور ایمان رکھ لیا کہ اللہ کے جو دوست کہے جاتے ہیں وہ بھی کچھ عطا کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے نبی سلام تو مر کر کے مٹی میں مل گئے ماض اللہ ایسے ایسے بھیانک فتنے پیدا ہوئے اور یہ فتنہ پیدا کرنے والے معمولی لوگ نہیں تھے مسلمانوں بلکہ اسی ہندوستان میں پلنے والے بڑھنے والے رہنے والے لوگ تھے جو بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے ذمہ دار کہے جاتے تھے بڑی بڑی درسگاہوں کے شیخ الحدیث مانے جاتے تھے حکیم المت ان کو کہا جاتا تھا قاسم الموم کہا جاتا تھا عالم ربانی کہا جاتا تھا ایسے تجال لوگ تھے جنہوں نے دن کے اجالے میں انگریزوں کے ہاتھ پر ہندوستان کے خوش عدیقیدہ مسلمانوں کے ایمان و آبرو کا سعودہ کیا تھا اور ملت کا سعودہ کر کے اپنے پیٹ کو بھانٹ رہے تھے اپنا اقتدار جما رہے تھے دنیاوی لذتوں کو حاصل کر رہے تھے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ رب تعلا نے اپنے اس مذہب حقہ کی حفاظت کے لیے بھارت کی سرزبیر پر امام احمد رضا جیسی شخصیت کو جلوہ گر فرمایا امام احمد رضا خان جب پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو ان کے والد گرامی نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا لکھنے کے لیے اور جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ہر ہر فتنے کا جواب لکھنا شروع کیا کوئی ایسا فتنہ نہیں تھا جس کا جواب اعلی حضرت نے نہ دیا ہو آلہ حضرت کے علم کو دیکھ کر کے اور قلمی تحریک کو دیکھ کر کے ہندوستان کے تمام پڑے عالموں نے عرب و عجم کے عالموں نے آپ کو مجدد کہا اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سارے لوگوں نے آپ کو اعلی حضرت کہنا شروع کر دیا اس لیے کہ اس وقت کے تمام حضرتوں میں وہ سب سے اعلی تھے تب ان کو اعلی حضرت کہا جانے لگا آلہ حضرت یوں ہی ان کو نہیں کہا جانے لگا اعلی حضرت عظیم البرکت جب لکھ رہے تھے عظمت رسالت کے تحفظ کے لیے رب تبارک کو تالا کی سبویت و قدوسیت کے تعلق سے جب ان کا قلم چل رہا تھا تو آواز آ رہی تھی کل کے رضا ہے خنجری خونخار برقبار آدا سے کہہ و خیر منائیں نہ کریں اور یہ رضا کی میزا کی مار ہے کہ آدو کے سینہ میں غار ہے کسی چارا جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے آلہ حضرت عظیم البرکت جب لکھ رہے تھے تو سارے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا اور جب سارے فتنوں کا منہ توڑ جواب دے دیا ور صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت ہو گئی ہر چہار جانب سے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے تعلق سے دلیلوں کا انبار دیکھا اعلی حضرت کی تحریروں میں تو سارے لوگ پکار اٹھے اور ہند کے گوشا گوسا سے یہ آواز آنے لگی ڈال دی کلبو میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی کلبو میں عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سیدی علی حضرت پلا خو سلام خو سلام وہ ہیں اعلی حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت کو کہاں کہاں دیکھو گے آؤ بتاتا ہوں تاریخ نوٹ کرو یہ اپنے گھر کی بات نہیں ہے بلکہ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور تقسیم ہند کے بعد ایک ایسا ملک دنیا میں وجود ہوا ایک ایسے ملک کا جس کو پاکستان کہا جاتا ہے پاکستان کے امور مذہبیا کے سب سے پہلے صدر مولانا کوثر نیازی بنائے گئے مولانا کوثر نیازی یہ کون ہے مولانا کوسر نیازی ہیں مولانا کوثر نیازی مفتی شفیع دیوبندی کے شاگرد ہیں مولانا ادریس کاندھلوی کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے امور مذہبیہ کا صدر مسکو بنایا گیا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں مجھ جیسا اسلامیات پر معلومات رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس وقت میری لائبریری میں دس ہزار سے زائد کتابیں اسلامیات پر رکھی ہوئی تھیں اور میں نے زندگی میں روٹی کے ٹکڑے اتنے توڑ کر نہیں کھائے جتنے کتابوں کا میں نے مطالعہ کر ڈالا لیکن جب میں نے مولانا احمد رضا خان کی کتاب فتاوا رضویہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ابھی سیپیاں چن رہا ہوں آل وہ آلہ حضرت ہیں آلہ حضرت کو پرکھو آلہ حضرت کو مونگفلی بیچتے ہوئے پرکھنے چلے ہیں بھنگار خریدتے ہوئے ہوٹل میں بیٹھ کر کے آلہ حضرت کو پرکھنے چلے ہیں آلہ حضرت کو کوثر نیازی سے پوچھو وہی کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب اردو زبان میں آ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے امام المبیا سید کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سمجھی جاتی ہے اور جب اعلی حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے سرکار دو عالم کے ایک غلام آشق امام احمد رضا خان کو سمجھا جاتا ہے وہ اعلی حضرت عظیم برکت ہیں وہی مولانا کوثر نیازی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ امام احمد رضا خان کو بدعتوں کا موجود کہتے ہیں امام احمد رضا خان نے اپنے دور ظاہری میں جتنا بداعتوں کے خلاف لکھا ہے اگر ہندوستان میں ایسے لکھنے والے ہوتے تو بداعتوں کا خاتمہ ہو جاتا مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان سے جب سوال کیا گیا کہ بتاؤ مزارات پر چادر چہانی کیسی ہے تو آپ بیان دیتے ہیں کہ صاحب مزار اگر اللہ کا ولی ہے تو اظہار عظمت کے لیے ایک چادر کافی ہے بقیہ منو چادروں کو تقسیم کر کے بیچ کر کے غریبوں اور فقیروں میں اس کی قیمت تقسیم کر دی جائے وہی امام احمد رضا خان ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے قبروں کے پاس چراغ جلانے کے تعلق سے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ اگر راستہ ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں مدار کو دیکھیں تاکہ بے حرمتی نہ ہونے پائے کئی وجہوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر یہ وجہ ہے تو آگ جلانا درست ہے ورنہ مال کو ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہی اعلی حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں جب آپ سے سوال کیا گیا روپشری پڑھ لیجیے اللہ زند آباد زندہ آباد یہی اعلی حضرت عظیم البرکت ہے جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر بتی سلگانے کے تعلق سے قبر کے پاس آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اگر لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں تو قبر سے تین ہاتھ کی دوری پر اگر بتی سلگائی جائے ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہی اعلی حضرت عظیم البرکت ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ مزارات اولیا پر عورتوں کا جانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہو کہ کی جانا کیسا ہے یہ نہیں پوچھتے کہ کتنی لانت ان پر ہوتی ہے جب کوئی عورت اپنا قدم اپنے گھر سے کسی ولی کے مزار پر جانے کے لیے نکالتی ہے تو قدم قدم پر فرشتوں کی لانت ہوتی ہے اللہ کی لانت ہوتی ہے اور صاحب میت اس پر لانت بھیجتی ہے اتنا بڑا گناہ ہے اعلی حضرت عظیم البرکت نے مکمل ایک رسالہ اس پر تحریر فرمایا جب آلہ حضرت عظیم البرکت سے سوال ہوا کہ عزور قوالی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت تحریر فرماتے ہیں کہ مضامیر کے ساتھ قوالی حرام ہے جب اعلی حضرت سے سوال ہوا تازیہ داری کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مروجہ تازیہ داری حرام ہے حرام ہے اور جب اعلی حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا گیا, گیا, گیا رہو شریف کے تعلق سے تو آپ فرماتے ہیں سرکار غور سے آزم کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنا عقیدت کے ساتھ سے برکت ہے جب آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ اجمیر شریف کو جو اجمیر شریف نہ کہیں اس کے تعلق سے کیا خیال ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اجمیر شریف کو شریف ازراہے اعناب نہ کہیں اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے اور اگر یوں ہی نہیں کہتا ہے تو محروم القسمت ہے اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب پوچھا گیا کہ دعا کے قبولیت کی جگہ ہیں کون کون سی ہیں تو اس میں سے آلہ حضرت اجمیر مولا کو بھی تحریر فرماتے ہیں اب آپ غور فرمائیے آلہ حضرت کے مشن او یہ اعلی حضرت کا مشن ہے یہ دھواں دھکر لوہدا نگر بتی کا معاملہ نہیں ہے اس پر سنیت کا انحصار نہیں ہے پیارے آؤ مزاج سے سمجھو سنیت کا سنو یہ سرکار پیرے پیرا میرے میرہ غوث سے آزم کی محفل ہے تو سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آج آپ چوتھا بیان سماعت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ابھی آپ سماعت فرمائیں گے تو میں عرض کر رہا کہ حسب معمول نات شریف کے دو شیر سن لیجئے درود پاک پڑھیے اللہ سیدنا مولانا محمد جند وعلی بارک صلیم صلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہ کیا مرتبہ غو سے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ تبے غوث بالا تیرا واہ کیا ہم چو کے سروں سے قدم آ تیرا یہ گاؤں کہا جاتا ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے آپ کا قدم آلہ ہے ایک مرتبہ سرکار گو سے آزم پیرے پیرا میرے میرا اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہیں محبوبیت کا غلبہ جوش مارا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں قدمی حاضی اعلی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے اللہ اکبر یہ سرکار غوث پاک نے بغداد شریف نے اپنی خان میں فرمایا بڑے پیر کا یہ فرمان تھا جتنے اولیائےام وہاں موجود تھے سبوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا جو جہاں تھے وہیں اپنی گردن کو جھکا لیے ساری دنیا میں گوسے گوسے میں جہاں اللہ کے ولی تھے سب کو اوس پاک کی آواز پہنچ جی اور سبوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لیا سرکار خواجہ میری رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت خوراسان کے ایک پہاڑی میں موتقف آپ کو یہ آواز وہاں پہنچی جی آپ اپنی گردن کو جھکاتے ہیں جھکاتے ہیں کہ زمین تک چلی جاتی ہے اور عرض کرتے ہیں اے غوث آپ کا قدم میری آنکھوں پر ہے میرے دل پر ہے سر پر ہے سرکار غوث سے آزم فرماتے ہیں جال تو کا سلطان الہند یا الحیندی اے الدین میں نے اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، سرکار خواج میری کو سرکار غوث سے آزم نے یاتا فرمایا اللہ اکبر اور دوسرے اولیاء کرام اپنے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ فرماتے ہیں دو سو برس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا جو غوثیت کبرا کے درجہ پر فائیو ہوگا اور یہ فرمائے گا کہ میرا یہ قدم ہر الجا ٹولی کی, کی گردن پر ہے حاضری میں مجلس تم گواہ ہو جاؤ آج ہی میں اپنی گردن جھکائی دے رہا ہوں وہ سرکار غو سے اعظم ہیں اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جو علی قبل ہوئے بات ہوئے آ جو علی قبل ہوئے بات ہوئے آ گے سب و دب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا آقا تیرا اور جس کی ممبرو بنی گردن اولیاء جس کی میں قدم کی پہ لاکھوں سلام سالام اللہ اللہ،, اللہ،, اللہ اللہ وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا غو اعظم بڑے تیر دستگیر ہیں اللہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اس کو بھی ذرا دیکھو ایک بزرگ حضرت شیخ احمد سنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں حضرت شیخ احمد سنانی اپنے مریدوں کے سامنے تشریف فرماتے جب سرکار غوث پاک نے یہ اشاد فرمایا تو انہوں نے ازراہ تکبر انکار کیا کہا میری گردن پر نہیں ہے اتنا سننا تھا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو تیری گردن پر سور کا قدم ہے اللہ و اکبر پر دیکھو سرکار غوث باغ کا بڑے پیر کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا سرکار بڑے پیر دستگیر نے تو فرما دی آپ شیخ احمد سنانی کا انجام دیکھو حج کا مہینہ آیا یہ حج کرنے کے لیے چلے مریدوں کا ایک عظیم قافلہ ان کے ساتھ ہے جا رہے تھے راستہ میں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی مل گئی اس پر ان کی نگاہ پڑی آشق ہو گئے وہیں پھیر گئے اس کی جستجو میں لگ گئے مریدوں نے ساتھ چھوڑ دیا بس اکا دکا مرید ان کے ساتھ رہ گئے انہوں نے رسائی حاصل کر لی اس لڑکی کے ذمہ داروں تک ذمہ داروں نے کہا ٹھیک ہے اچھا مسلمانوں کا شیخ ملا ہے اس کو اپنے مذہب میں لایا جائے چنانچ کہا سنو تو میں ہمارے وہاں رہ کر کے اتنے دن تک ان جانوروں کی دیکھ کرنی پڑے گی کہا مجھے منظور ہے الامان والحفیظ اب یہ کیا کام کرتے تھے کہ مرید روتے تھے دعا مانگتے تھے یہ سویرے سویرے انہی جانوروں کے ساتھ چلے جاتے اور جب شام کو واپس سونے لگتے تو جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تاکہ راستہ جلدی طے ہو جائے بڑے پیر کا فرمان دیکھو اگر میرا قدم تیرے گردن پر نہیں ہے تو سور کا قدم ہے سور کے بچوں کو اپنے کندھے پر لات کر کے لا رہے ہیں وقت پورا ہو گیا شراب و کباب کا دور ہوا کہ اب ان کی شادی لڑکی کے ساتھ کی جائے چند مرید رہ گئے تھے وہ روتے دھوتے رہے انہوں نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا حضور بچاؤ میرے مرشید کو سرکار غزم کب دیگی پلک کا بوس برداشت کرنے والے ہیں سرکار غوث سے اعظم نے دیکھا کہ شیخ آمت سنانی تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے لیکن اب ایمان و کفر کا معاملہ آ گیا ہے بڑے پیر دستگیر نے وہیں سے ولایت کی چنگاری چھوڑ دی کہ شیخ آمت سنانی کو ان ساری چیزوں سے نفرت پیدا ہو گئی اور شیخ احمد سنانی لاہور پڑھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور توبہ کرنے لگے باہر نکل آئے سر کو نوچ رہے ہیں سیٹ کو پیچ رہے ہیں لاہور پڑھ رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں مریدوں نے سمجھ لیا کہ میرے غوث کی نگاہیں کرم ہو گئی میرے مرشد گناہ سے بچ گئے آئے اپنے پیر کے قدموں پر گر پڑے کہا حضور رب تالا نے اپنے غوث کے سبقہ میں آپ کو بچا لیا سر اور پاک کا نام نہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں میں غوث آزم کی بارگاہ کا مجرم ہنہ کارا ہوں اس لئے کام کرو کہ ہم میرے چہرے پر سیاہی لگاؤ مجھر ردسیوں میں چکڑو اور مجھے جکڑ کر کے غوث کی بارگاہ میں لو چلو تاکہ ایک مجرم کی حیثیت سے میں چلوں حضرت شیخ احمد سنانی کے مریدوں نے کہا بس آپ یوں ہی چلے چلیے کہا نہیں نہیں بلکہ ایک مجرم کی حیثیت سے مجھ کی حیثیت سے شیخ احمد سنانی کو بنا کر کے جب یہ لے کر کے چلنے لگے تو حضرت کی زبان میں وہ بول رہے ہیں کہ بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارا کارا صحیح بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارا صحیح سہی ہے تو کری ماتے نار رسالت علماء رائے سنت سرکار گو سے اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے چوکھٹ پر حاضری ہو رہی ہے حاضر ہونے کے بعد مریدوں نے عرض کیا حضور میرے مرشد آئے ہیں بڑے پیر دستگیر مسکراتے ہوئے نکلے فرمایا شیخ احمد غرور و گھمنڈ کی گردن کٹ گئی عرض کرتے ہیں حضور معاف کیا جائے بڑے پیر نے سینہ سے لگایا اب وہی لہر ہے اب وہی بہر ہے اب وہی کرامت ہے اب وہی بزرگی ہے, ہے اب وہی جوش ہے سبھی جذبہ ہے اب وہی تکبا ہے اب وہی طہارت ہے اب وہی پاکیزہ ماحول ہے یہ ہے نگاہے گو سے سرکار گو سے اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے مولانا فاروق صاحب کی تقریر کی ہمیں تشریف کرنی پڑے گی مولانا فاروق صاحب پرسوں بول گئے تھے کہ کسی کتے اور بلی کے معاملے میں یار عجیب آپ ماملا ہے کیا اس طرح آپ کتے اور بلی سے نفرت کرتے ہو اسابق کا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے اولیاء کرامو تھے کتنے نیک لوگ تھے ان کی صحبت میں وہ کتا رہا تو اس کو ایسی فضیلت ملی کہ قیامت کے دن وہ انسان کی شکل میں کر کے جنت میں بھوج دیا جائے گا اور بلام باور کو اس کی شکل میں کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا بزرگوں کی صحبت سے فائدہ ملتا ہے کرامت اسی کو کہتے ہیں جسے عقل سمجھ نہ سکے مگر یہ لوگ بزرگوں کی کرامت پر ہنستے ہیں تو میں بتاؤں حوالہ نوٹ کر لو اگر حوالہ غلط ہوگا تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی میں لندن کا رہنے والا نہیں ہوں مولانا عبد الرحیم خان کو پکڑ لینا وہ بڑی آسانی سے مل جائیں گے میں اپنی پوری تقریر کا ذمہ دار ان کو بنا کر جا رہا ہوں سنو حوالہ نوٹ کرو سن انیس سو پنچانوے سن انیس سو پچانوے اگست کا شمارہ ماہ نامہ ہوگا اولیا نمبر پھر نوٹ کرو سن انیس سو پنچانوے کا شمارہ ماہنامہ ہودا اولیاء نمبر تہلی پھر نوٹ کرو سن انیس سو پچانوے کا شمارہ ماہ نامہ ہودا اگست مہینے کا اولیاء نمبر اس میں تمام اولیاء کرام کی حیات زندگی تحریر کی ہے ماہنامہ میں ایک ولی کا واقعہ اس میں موجود ہے اللہ اکبر وہ واقعہ ہے حضرت طاہر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر کا حضرت سید سکندر شاہ رحمت اللہ علیہ کا حضرت سید سکندر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور تشریف لے گئے اور جب لاہور گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کو اولادوں کی ضرورت ہو آئے ہمارے پاس اور ایک غریب گھر ٹھہرے حضرت سید سکندر شاہ رحمت اللہ علیہ تو صاحب اگر اعلان کر دیں مولانا ولی اللہ شریف صاحب کی آؤ جس کو سیٹھ بننا ہو تاویز میں دیتا ہوں تو شاید کی لائن وہ لگے گی ٹکٹ لینے میں اتنی بڑی لائن نہیں لگے گی اعلان کر دیا بزرگ نے کہ آؤ جس کو اولادوں کی ضرورت ہو دعا کرانے آؤ سب لوگ جاتے حضور میرے لیے دعا فرما دیجیے دعا کر دیا جاؤ تمہارے وہاں بچہ پیدا ہوگا حضور میرے لیے دعا کر دیجیے میں نے دعا کر دیا جاؤ تمہارے وہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس پر کچھ لوگ حضرت کی بارگاہ میں کچھ نظر بھی پیش کیا کرتے تھے چنانچے جب نواں مہینہ لگا دس مہینہ حضرت سکندر شاہ لاہور میں ٹھہرے جب نواں مہینہ لگا نو مہینے کے بعد لاہور میں ایک لاکھ بچوں کی پیدائش ہوئی حضرت تاہر لاہور بیان کرتے ہیں کہ جب اس طرح سے لوگ آ رہے تھے بچوں کے لیے دعا کرانے تو کچھ ایسے بھی من چلے تھے جیسے آج من چلے ہیں بے ان لوگوں نے ایک لڑکے کو لڑکی بنایا بہترین شلوار कुर्ता پہنایا ٹوہنی لگایا ہو کریم पाउडर یہ ہو سب کر کے لے گئے کہا تو ایسے جیسے عورت روتی ہے ایسے رو کر کے کہنا کہ حضور میرے لیے بھی دعا کر دو بچے کے لیے یہ سب تو پیچھے پیچھے گئے کہا السلام علیکم بڑا لمبا سلام ہوتا ہے نا حضرت فرما وعلیکم السلام کا حضور ایک بہت غریب مصیبت کی ماری بچی آئی ہے آپ اس کے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہا جاؤ اس کو بھی بچہ پیدا ہوگا تو یہ سب باہر نکل آئے تو کہنے لگے دیکھو بزرگ صاحب کو ان کو یہی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا اور بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں اچھا صاحب ٹھیک ابھی تو مزاق کرتے رہے لیکن جن جو مہینہ قریب ہوتا رہا ہوں اس کی حالت خراب ہوتی رہی اب اتنا پیٹ کا ظاہری حصہ دکھائی دینے لگا کہ واقعی اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ گھبرایا جن نوجوانوں نے یہ منچلی کی تھی سب کو بلایا کہا میری جان کے لالے پڑ گئے یہ کیا, کیا تم لوگوں نے حکیم کے پاس لے چلو جب حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم نے کہا یہ تو عجیب معاملہ صاحب یہ ہے آدمی مگر اس کے پیٹ میں انسانی بچہ ہے کہا حکیم جی مذاق کرتے ہو کہا جاؤ دوسرے کو دکھا لو جب دوسرے حکیم کے پاس لے گئے کہا حکیم صاحب کیا حال ہے کہا یہ تو غضب ہو گیا اس کے پیٹ میں بچہ ہے کہا جی پاگل آدمی تم لوگ ہو کا پاگل نہیں ہو پیٹ چاک کیا جائے اس کے پیٹ میں بچہ نکلے گا میں اپنی متب چھوڑ دوں گا اور حکمت نہیں کروں گا پوری زندگی اس کے پیٹ میں بچہ ہے اب یہ بات تحقیق تک پہنچ گئی اب اس کے جان جانے کا خطرہ ہوا ان لوگوں نے سوچا صحیح ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے اب چلو پھر اسے بزرگ کی کتا ہمیں چلو جس نے یہ کہا ہے جا تج کو بچہ ہوگا اگر اس کی دع میں یا سر ہے تو چلو معافی مانگو وہی زندگی عطا کرے گا سارے لوگ پلٹ کر کے آئے کہا حضور بڑی غلطی ہو گئی سرکار معاف کر دو کہا کیا معاملہ ہے کہا ہم لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی ہم سب توبہ کرتے ہیں حضور اس کی جان چلی جائے گی ایسے ایسے معاملہ ہوا تھا اس لڑکا کو ہم لوگ لڑکی بنا کر کے لائے تھے اب ہم معافی مانگ رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ جاؤ تمہیں بھی بچہ پیدا ہوگا سرکار اس کے پیٹ میں بچہ ہے یہ مرد ہے یہ مر جائے گا اس کی زندگی چلی جائے گی اے اللہ کے نیک ولی آج اس پر رحم کر دو ہم سب کے جرم کو معاف کر دو تو دیکھو دوستو واقعی ولیوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ سب کچھ برداشت کرتے سکتے ہیں مگر بیگ پلک کا بروتھ نہیں برداشت کر سکتے انہوں نے فرمایا کہ تو بھی لوگوں نے تو ایسا کیا تھا کہا سرکار اب ہم معافی مانگ رہے ہیں معاف کر دو ہم اپنی خطا پر معاف کر دو سارے لوگ رونے لگے تب تک ایک عورت اور پہنچ گئی اس نے کہا حضور مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی لہذا تمام عورتوں کو آپ نے دعا دی سب کے وہاں بچے پیدا ہوئے حضور میں نہیں آئی تھی شکو شبہ میں یہ سرکار میرے لیے آپ دعا فرما دو آپ فرماتے ہچہ اچھا خاتون تو ٹھہر جا اس نوجوان کو حضرت نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا تو یہی کھا ہو جا اور اس خاتون سے کہا تو اس نوجوان کے پیچھے سے گزر جا وہ خاتون اس نوجوان کے پیچھے سے گزر جاتی ہے قدرتی کرشمہ دیکھو اس نوجوان کا عمل منتقب ہو کر کے اس خاتون کو ہو جاتا ہے وہاں ایک بچی پیدا ہوئی تاریخ میں اسی بچی کا نام زئیب السا ہے رحم اللہ یہ وہی بچی ہے زئیب النساء جس کا واقعہ تاریخ میں پڑھتے ہو اللہ اکبر ولیوں کی شان دیکھنا چاہتے ہو اس لیے ولی کی کسی کرامت پر تعجب نہیں ظاہر کرنا چاہیے کرامت وہی ہے کہ جس کو سن کر کے عقل حیران ہو جائے تو بات چل رہی تھی بڑے پیر دستگیر غوث سے آزم کی کہ بد صحیح چور سہی مجرم صحیح بد صحیح چور سر صحیح, مار صحیح اے سا ہی صحیح ہے تو کریم تیرا کریم تیرا اللہ اکبر اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی قصیدے غوثیہ تحریر فرماتے ہیں پر ایمان تازہ ہو جائے سرکار غوث پاک کے نام کا ایک وظیفہ ہی آپ تحریر فرماتے ہیں یا ہی قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا قدر عبد قدرت, قدرت نما کے واسطے اس وظیفہ کو یاد کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا گرو شری پڑھیے نات کے دو تین شعر اور پڑھ دوں فرمائش کے مطابق پھر علی وبارک وسلم سلاۃ السلام علیہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار دیکھ بکی بہا دل ہے بےقرار کا دل ہے بے قرار زر نہیں کی چل سکوں پر نہیں کہ اڑ سکو اور زور ہیں ن تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکو زور ہیں ن تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکو آپ گر کرم تو در پہ میں چل سکوں ڈر پہ مائن چل سکوں پل پہ کسی پیوں اشک دل ہے بی کا دل ہے بیار دے کت بکی بہار دل بےقرار دل ہے بے قرار شان رحمتی وہاں پہ تنا ہوا شان رحمتی یہاں بھی تنا ہوا مجمے ملائے کا یہاں پہ لگا ہوا مجمے ملائی کا یہاں بھی ہے لگا ہوا ہر کوئی بیکاری اس جگہ کا ہے بنا ہوا سے بھرا نصیب ہیں وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں ایک نظر ادھر پیوں کے ہم بہت غریب ہیں ایک نظر خری پویں کب خالی ہو آئے گی کب خالی ہو آئے گی جس کئی ہے بے قرار بےقرار کو کتیں باقی بہار دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار تو حضرات بات چل رہی تھی سرکار پیرے پیرا میرے میرا گو سے اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار گو سے اعظم تقریر فرما رہے تھے سرکار گو سے اعظم بڑے پیر دستگیر نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اے خدا کے بندو سنو سب سے بھاری سلب دنیا میں اور سب سے بری چیز دنیا میں جھوٹ ہے سرکار گوش آزم عدی اللہ تعالی انہوں نے جھوٹ کے تعلق سے تقریر کی اور عقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو بیان فرمایا سرکار غوث اعظم اپنی ہر مجلس میں صداقت کا پیغام دیتے تھے اور زیادہ تر لوگوں کو یہ ہدایت دیا کرتے تھے کہ اپنی زبان کو تم فحش ہوئی اور جھوٹ سے غیبت سے بچاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرے سرکار نے آخری خطبہ عرفات کے میدان میں دیا اس کے بعد سرکار نے کوئی خطبہ نہیں دیا تھا یہ سرکار کا آخری حج تھا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا نبی وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے سامنے ان ساری باتوں کو بیان کر دیتا ہوں اللہ تعالی نے عنایت کریمہ نازل فرمائی ہے کے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے نبی کونین نے عیسائیت کو کی اور تلاوت کرنے کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں دین کا کوئی وصول و ضابطہ میں نہیں چھوڑوں گا جو تمہارے سامنے نہ بیان کر دوں آقا جب بیان کرنا شروع فرماتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں تم ایک بات کی زمانت ہمیں دے دو جنت کی زمانت میں تمہیں دے رہا ہوں تو سرکار نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے آقا فرماتے ہیں تم اپنی زبان کو سہس کوئی سے محفوظ رکھنا اگر تم اپنے زبان کی حفاظت کی زبان انت ہمیں دے دو تو ہم تمہیں جنت کی زمانت عطا فرما رہے ہیں اب آپ سراغور فرماؤ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس زبان کی حفاظت پر کتنی تاکید فرمائی ہے سرکار غور سے عظم تقریر بیان فرما رہے ہیں اور آپ کا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو اپنے نبی کے فرمان کو سنو تم اپنی اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو کوئی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے کوئی اپنی زبان سے سہس لفظ نہ نکالے اپنے زبان کی حفاظت کرو اگر تم اپنے زبان کی حفاظت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے اپنے محبوب کے ذریعہ سے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے زبان کی حفاظت فرماؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے آقا نے فرمایا ہاں مومن فکیل ہو سکتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے نبی کونساد فرماتے ہیں ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے سرکار سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آقا فرماتے ہیں لا. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو کہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے پھانسی کے فنڈے کو چون لے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا وہ اپنے جان کی قربانی پیش کر دے گا مگر جھوٹ نہیں بولے گا سرکار غور سے آزم بیان کرتے جا رہے ہیں لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے لوگو تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنی زبان کو کوئی سے بچاؤ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ بڑی تاکید تھی ہر ہر موڑ پر آپ صداقت و امانت کا پیغام دیا کرتے تھے اور ہر موڑ پر سمجھایا کرتے تھے اے لوگو تم سچائی کا نہ چھوڑنا کے قریب نہ جانا تمہاری زندگی کے ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب رب تالا لے گا بتاؤ تم کیسے حساب و کتاب دو گے بلکہ ایک روز سرکار آزم فرماتے ہیں کہ جانتے ہو حساب و کتاب طرح سے ہوگا ارے تم جو یا اللہ زور سے کہتے ہو اس کا بھی حساب و کتاب اللہ لے گا کہ تم نے میرا نام زور سے کیوں لیا تھا اگر سے رب کا نام تم نے زور سے لیا ہے تو حساب سے تم بچ جاؤ گے اگر تم نے سنان کے لیے اور دکھاوے کے لیے اللہ کا نام زور سے لیا ہے تو رب تعالیٰ اس کے تعلق سے تم سے حساب فرمائے گا آپ ذرا غور فرماؤ پیارے سرکار غوث سے آزم کے احتیاط کو ملاحظہ فرمائیے گی وہی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اکلے حلال پر آپ ایک روز تقریر بیان فرما رہے ہیں لوگوں اکل حلال استعمال کرو یعنی حلال روزی کھایا کرو اور غلط روزیوں سے پرہیز کیا کرو سرکار غو سے اس کے تعلق سے بہ ساری باتوں کو بیان دیتے ہیں اقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں اے لوگوں اصل محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی جان ہے اور نبی کے دشمنوں سے دور رہا کرو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے ساحری میں سرکار کے کون دشمن تھے پر کلمہ پڑھتے ہوئے رافضی لوگ شیعہ شیعوں کا دور دورہ چل رہا تھا چنانچہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کے تال فتح ان کے رد میں کتابیں بھی لکھی ہیں سرکار گو سے ادم ان کے تعلق سے بہت بیانک خذاب بیان فرمایا کرتے تھے سرکار گو سے ادم کا مقابلہ یہودیوں سے ہے عیسائیوں سے ہے رافضیوں سے ہے شیعوں سے ہے متزلیوں سے ہے جبریوں سے ہے تدریوں سے ہے یہ باطل فرقے سرکار گو سے پاک کے سامنے ہیں جن کو ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے علمی اعتبار سے بھی مقابلہ ہو رہا ہے اور مناظرے کے اعتبار سے بھی مقابلہ ہو رہا ہے مباحثہ بارسی من مقابله ہو رہا ہے اور کراماتوں کے ماحول میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے ایک مرتبہ یہی سرکار غوث اعظم پیر پیرا میره میرا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے واس کی محفل کرم ہے اپ تقریر بیان فرما رہے تھے واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ تو ولیوں کی طاقتوں کے تعلق سے اپنے ذہن و فکر کی بنیاد پر उलझ जाया کرتے ہیں وہ اپنے ذہن و فکر کی صفائی اس سے حاصل کر لیا کریں سرکار غوث اعظم پیر پیرا میره میرا مجمہ بغداد والے آقا میرا شریف کا واقعہ سرکار کا بیان فرما رہے ہیں ایسے انداز سے بیان فرما رہے تھے کہ سننے والے محسوس کر رہے تھے ہم اپنے آقا کی زیارت کر رہے ہیں اور گویا سرکار کی معراج ہو رہی ہے تب تک ایک یہودی سامنے سے گزرا دیکھا بڑی محفل مسلمانوں کی ہے ایک کونے پر کھڑا ہو گیا سرکار غوث آدم بڑے پیر دستگیر بیان فرما رہے ہیں اپ بیان دے رہے تھے کہ میرے لے گئے مختصر قائم لگا دوست گرم رہا زنجیر ہلتی رہی سرکار گئے رات کا تھوڑا سا حصہ میں نہیں ہی آ رہی ہے عجیب معاملہ یہ بیان کر رہے ہیں چلو ایسی بات سننے سے کیا فائدہ ہٹ گیا وہاں سے اور آیا اپنی بیگم کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک مچھلی مل گئی مچھلی کو خرید ریا. لیا لایا کہا بیگم کہا یہ مچھلی مجھے راستے میں ملی ہے میں اس کو خرید لایا ہوں گی لگی ہو میں جاؤں دریا میں غسل کراؤ دریا میں نہانے کی نیت سے گیا اپنے کپڑے کو اتارا اور دریا میں جیسے غسل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا ڈبکی لگایا ڈبکی لگانے کے بعد جب باہر اپنے سر کو نکالتا ہے تو دیکھتا ہے دریا ہے نہ وہ میں ہوں نہ وہ پاپ ہے نہ وہ دھار ہے نہ وہ کپڑے ہیں نہ وہ یہ دنیا ہی ہے ایک ایسا ملک ہے سرسبز و شاداب علاقہ ہے ایک اچھا بہترین دریا ہے اس کا پانی اچھا ہے تب تک ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر قریب پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک لڑکی ہے کہا تم باہر آ جاؤ کہا پہلے کپڑے پھینکو میں اپنے سطر کو چھپاؤں اب وہ آدمی سے ایک خوبصورت لڑکی بن گیا کپڑے سے اس نے اپنے سطر کو چھپایا شہزادے کے ساتھ بیٹھ کر کے محل میں آئی شہزادے نے اس سے شادی کر لی اس کے کئی بچے پیدا ہوئے ایک روز پھر ہنستے معمول دریا میں نہانے کے لیے اس نے ارادہ کیا اور محل سے نکل کر کے دریا کے کنارے آئی جیسے ہی دریا میں ڈبکی لگائی کپڑے اتار کر کے آپ سر باہر نکال رہی ہے تو وہی دریا ہے وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے وہی میرا لباس ہے وہی میں ہوں نکلنے کے بعد وہ نوجوان بکا رہ جاتا ہے سوچنے لگتا ہے یہ معاملہ کیا ہے تو دیکھا مچھلی تڑپ رہی ہے بیگم سے کہا مچھلی نہیں تیار کیا بیگم نے کہا تم عجیب پاگل آدمی ہو شاید راستے سے تو لوٹ نہیں آئے ہو نہانے کے لیے گئے تھے بیگم تم نے سنبھا نہیں میں بیگ بن چکا ہوں سوٹ کاٹ چکا ہوں بچوں کو جنم دے چکا ہو کہا یہ معاملہ کیا ہے کہاں معاملہ جو ہے اٹھو چلو بڑے پیر کی بارگاہ میں اب دونوں جب بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو جس کو آقا کے میراج کا حال سمجھنا ہو اس یہودی سے سمجھ لے اس نے کہا سرکار بعد میں سمجھائیے گا پہلے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیے اللہ اکبر وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا سرکار غو سے اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے غ سے اعظم کی بارگاہ میں گستاخی کا نتیجہ بھی مل جاتا ہے اور غو سے کی بارگاہ میں اعتقاد کا پھل بھی حاصل ہو جایا کرتا ہے سرکار غ سے اعظم کے فلیز و برکات سے آج بھی لوگ محسوس ہو رہے ہیں مستفیض ہو رہے ہیں اور کل بھی مستفید ہوتے رہیں گے یہی وجہ ہے کہ مصیبت میں غوث کا نام لیا جاتا ہے مصیبت میں غو سے کو پکارا جاتا ہے مصیبت میں بڑے پیر کی دہائی دی جاتی ہے مصیبت میں بڑے پیر کا نام لیا جاتا ہے اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں بلائیں دور ہو جایا کرتی ہیں آؤ دیکھو بلائیں کیسے دور ہوتی ہے غوث سے آدم کو پکارنے پر واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ پیارے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں یہ دیکھو سرکار غوث سے آدم بڑے پیر دستگیر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے ازو بنا رہے ہیں اور وزو بنانے کے بعد جیسے آپ پیر دھلنے لگے تب تک ایک آواز آتی ہے سرکار گاؤں سے فرماتے ہیں لبینک لبینک میں حاضر ہو سرکار گاؤں سے یہ فرماتے ہوئے اپنی کو فضا میں بلند کر دیا کھڑا ہے بولا عرصہ گزر گیا. دن کے بعد ایک تجارتی قافلہ گو سے آدم کی بارگاہ میں آیا اور سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بھری ہوئی تھیلی نظرانہ پیش کروایا اور وہی سرکار بڑے پیر کی دونوں کھڑاوں کو پیش کروایا آپ صاحب حضرات موجود تھے دیکھنے کے بعد معلوم کرنے لگے اور پوچھنے لگے یہ بتاؤ یہ سارا معاملہ کیا ہے لوگوں نے کہا سنو ہم تجارت کرنے کے لیے گئے تھے اور ڈاکوؤں نے ہم کو راستے میں لوٹنا شروع کر دیا ہمارے درمیان میں ایک نو سال کی بچی تھی اس نے غوث پاک کو پکارا اور ہم سب نے غوث پاک کے نام نظر مان لی ایک بڑے پیر اس مصیبت سے ہمیں بچاؤ تو ہم دیکھ کیا رہے ہیں یہ تب تک ڈاکو سارے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکو ہم لوگوں کے پاس آئے اور کہا چلو ہمارے سردار کی حالت دیکھ لو ایک غائب سے کھڑاؤ نمودار ہوئی ہے اس نے